بچپن میں یہ ہوتا تھا کوئی ہم سے پوچھتا تھا آپ کا فقہ کیا ہے تو ہم کہتے تھے اہل سنت ب جماعت اور اتنا کہنا کافی ہوتا تھا کیا کہنا کافی اہلے ہوتا سنت بماعت جی, جی. جی پھر کچھ عرصے کے لیے میں جب باہر چلا گیا وہاں سے واپس آیا تو یہ, یہ صورت حال تبدیل ہو چکی تھی اور اب لوگوں نے اہل سنت کے ساتھ بریل بھی کہنا شروع کر دیا طالباً جی. درمیان میں یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں نے بھی اہل سنت کا نام لینا شروع کر دیا ہمارا ہی یہ ہے کہ ہمارے جو فیکا کی جو روٹس ہیں وہ وہی روٹس ہیں جو دوسرا اسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بریلوی ہیں تو ایک موقع بھی ملتا ہے تو دوسرے لوگوں کے بھئی کو تین چار سو سال کی ان کی ہسٹری ہے یہ کوئی دن کے اندر ایک بدت آ ہے تو اب میں نے تو اپنے طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا انسٹیڈ آف بریلوی میں جب مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا ہوں میں یا رسول اللہ ہاں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لیبل کر رہے ہیں بریلوی کے ساتھ تو ڈیویٹ کر رہے ہیں اس جی ہاں بتا دوں میں آپ کو یہ مجھ سے کوئی ایک ہفتہ ہوا امریکہ میں یہ جو ورجینیا ہے ورجینیا سے آگے ایک جگہ جس کو بالٹی مور کہتے کہ وہاں کی خاتون نے مجھ سے تقریباً آدھ گھنٹے کے انٹرویو کیا اسی مسئلے پر انٹرویو کیا کہ یہ فرقہ پرستی کیا ہے ٹھیک اس کو میں نے پورا کافی اور شافی جواب دیا اسی کا حصہ میں آدھ گھنٹے میں نے اس کو انٹرویو دیا اور وہ چھپا بھی ہوگا امریکہ میں میں اس کو بتاتا ہوں آپ دیکھئے دنیا میں شروع سے پرانے دو فرقے تھے شیعہ اور سنی سنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ تین یہ تین خلفا میں یہی ایک رہا جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں حضرت علی کا جب دور آیا تو اس میں ایک بدمزگی یہ ہوئی کہ ایک گروپ جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل گیا جو شیان علی کہلاتا تو وہاں سے یہ شیعت شروع ہوئی پھر اس کے بعد اس کی پیداوار خارجی خارجی جو تھے انہوں نے کیا کیا شیعہ جو کہتے تھے نا کہ تینوں خلیفہ جو یہی مسلمان نہیں جب خارجی آئے تو خارجیوں نے خود حضرت علی کو بھی کہا کہ یہ مسلمان نہیں اور ان کو حضرت علی کو شہید کرنے میں خارجیوں کا ہی ہاتھ ہے انہوں نے قتل کیا وہ اتنے سخت تھے حضرت علی کے خلاف کہ امام جلال الدین سیوتی نے بھی تاریخ الخلفا میں لکھا اور جگہ بھی جیسے ہمارے یہاں تینوں صحابہ کی خبریں تو موجود ہیں نابو بکر صدیق حضرت فاروق یا عثمان غنی یہ تو دو تو حضور کے حجرے میں موجود ہے حضرت عثمان غنی جنت البقی میں حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد اتنا ہنگامہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنے آپ کو مدینی شریف میں غیر محفوظ سمجھا اور یہ پھر کوفے آ گئے کوفے جب آئے تو یہاں حضرت علی کے حمایتی زیادہ تھے مگر وہاں خارجی بھی آ گئے تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی کو جب شہید کیا گیا تو اتنے دشمن تھے کہ حضرت علی کو اگر دفن کر دیتے کہ یہاں دفن ہوئے وہ کمبت ان کی میت کو نکال کر لے جاتے اب اس میں مختلف اقوام شیعہ کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی کا جنازہ تیار ہوا تو حضرت علی آسمان پہ اٹھا لیے گئے ایک ان کا فرقہ یہ کہتا کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جب میرا انتقال ہو تو میری میت کو جسم کو اونٹ پر رکھ کر چھوڑ دینا اب وہ پتا نہیں اونٹ کہاں گیا اب آپ کو تعجب ہوگا افغانستان میں ایک جگہ ہے جس کو مزار شریف اخبار میں آتا یہ مزار شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ افغانی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اونٹ جو تھا وہ افغانستان آ گیا تھا کوفے سے اور یہاں حضرت علی کا مزار ہے اور بہت شاندار بنا ہوا جب یہ جنگ ہو رہی تھی افغانستان اور امریکہ والی تو اس کا فوٹو بھی آیا تھا ایک مرتبہ اخبار میں کہ یہ حضرت علی کا مزار اچھا ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو دار کوفہ میں گورنر ہاؤس میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد ان کو وہاں دفن کرنے کے بعد منتقل کیا گیا اور خفیہ طریقے سے جنت البقی میں دفنایا گیا یہ بعض مشائے کے کشف ہیں کچھ روایتیں ہیں کہ جہاں اس وقت نجف اشرف میں حضرت علی کا مزار ہے اور اکثر علماء یہیں حاضری دیتے ہیں. حقیقت ہار اللہ بہتر جانتا یہ ایک دوسرا طبقہ نکلا شیعہ اور خارجی مجموعی طور پر ایک ہی کا یہ تھا اب آئیے جب پاکستان ہندوستان بنا تو ہندوستان میں بھی یہی فرقے تھے جو اب ہیں مگر کون سے تھے صرف شیعہ اور سنی دیوبندی قادیانی اہل حدیث یہ کوئی فرقہ نہیں صرف سنی اور شیعہ شیعہ حضرات کیا کرتے کہ شاہی دربار سے خراج لینے کے لیے فائدہ حاصل کرنے بڑی ترکیب سے شیعہ خواتین کو بادشاہوں کے محل میں بھیج دیتے اسی طرح ہندو نے بھی یہ کیا بڑی بڑی حسین عورتوں کو بادشاہوں کے دربار میں بھیج دیا یہ ہم آپ کو توحفہ دیتے ہیں، آپ انہیں مسلمان کر کے اور اس کے بعد آپ جو ہیں ان سے شادی کر لیں خود اورنگزیب عالمگیر اتنا بڑا عالم وہ بھی اسی قسم کی کسی بیوی کا جو جہاں کی یہاں تھی اس کا اس کی اولاد میں لیکن اسے کارنامے کی بہرا یہ دو طبقے تھے اس دو طبقے کے بعد میں اب آئیے جب یہ میں نے آپ کو بتایا سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی اس جنگ آزادی کے بعد میں کیا ہوا انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کیسے رام کیا جائے کس طرح ان کو ٹھکانے لگایا جائے تو ایک تو کام انہوں نے یہ کیا کہ مرزا غلام محمد خادیانی کو پیدا کیا اور ایک کام یہ کیا کہ سنتے ہو گیا نام تو تاریخ بہت بڑے لیا تھا سید احمد شہید اور اسماعیل شہید یہ نام لیا جاتا حقائق ہماری ایک کتاب ہے شادیاں نہیں. ہم نے چھاپی اس کو. اس میں آپ ساری ڈیٹیل پڑھ لیں تو بڑے مستند حوالوں سے ہم نے ثابت کیا کہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد صاحب کو تو شہید کر دیا قبریں بنا دی مگر وہ جنگل میں دیکھے گئے جاتے ہوئے کیا مطلب کہتے ہیں یہ ان کی کرامت تھی کہ مرنے کے بعد کہیں جنگ بل میں یہ جنگ کے بھگوڑے تھے اچھا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سکھوں سے جہاد کیا آپ تاریخ دیں تاریخ ہیں کراچی میں سب سے پہلا جہاد سکھوں سے کیا آپ ان کی کتابیں لائیے سب سے پہلا جہاد اسماعیل دیوی نے ہاکم یاغستان جس کا نام محمد یار تھا تو محمد یار تو کسی سکھ کا نام نہیں ہو سکتا محمد یار تو کسی ہندو کا نام نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد ایسٹ انڈین کمپنی آئی اس کی ڈیٹیل بھی آپ پڑھ لیں انٹر. ایسٹ انڈین کمپنی نے آنے کے بعد ایک کتاب لکھی اسماعیل دہلوی صاحب نے جس کا نام رکھا تقویت المان سمجھے کہ ایمان کو تقویت دینے والی ہمارے علماء اس کا ایک نقطہ نکال کے لکھتے ہیں تفیط ایمان کے جو پڑھے تو اس کی وفات ہو جائے اس کے ایمانی کی وفات ہو جائے سمجھے صاحب یہ ایسٹ انڈین کمپنی نے دس لاکھ نسخے چھاپے اور یہ سارے ہندوستان میں ان کو پھیلایا جو اس سے پہلے کبھی بھی یہ فرقہ نہیں پھیلا یہ کتاب میرے پاس موجود اس کے مندر جا چند میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے بھوت پری یہ سب اللہ کی شان کے آگے بالکل یکساں ہیں معذ اللہ اور یہ کہا گیا نبی بخش حسین بخش حسن بخش یہ نام رکھنا یہ شرک ہے جو مسلمانوں میں بے شمار مسلمان نام رکھتے تھے اور آج بھی یہ نام رکھے جاتے ہیں اور یہ کہا کہ چھوٹا ہو یا بڑا یعنی وہ نبی ہو ولی ہو یا بڑا چھوٹا یعنی ہمارے آپ جیسے یہ سارے لوگ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہیں. قرآن مجید کا حکم دیکھ انتنی یو بھی کم اللہ ارے میرے محبوب کہ جو تمہاری اتاد کرے وہ ہمارا محبوب بن جاتا وہ تو ہیں اللہ کے محبوب اتاد کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا بے شمار ایسی آئے اس میں کہا وہ تو بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کیا کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل یہ اس کتاب میں اس کتاب نے ہندوستان میں ہنگامہ مچایا اچھا اب یہ تھے شاہ ولیولہ مہدی دیلوی کے پوتے سب سے بڑی جو پریشانی ہوئی یہ ان کے پوتے تھے. اب لوگ سمجھے شاہ ولیولہ مہدی دیلوی کا خاندان کا عقیدہ شاید یہی ہوگا جو یہ بیان کر رہا ہے اللہ تبارکہ جزائے خیر دیکھ بزرے بہت ب جن کا نام تھا مولانا مخصوص اللہ صاحب محدود یہ مولانا مخصوص اللہ صاحب جو تھے یہ شاہ ابد القادر کے بیٹے جو محدی محدید کے بھائی تھے محدی دلوی شاہ عبد محدی محد ال یہ ہیں جنہوں نے اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا تعت الب اور شاہ عبد القادر جھیلانی بھی ترجمہ کیا اور یہ ترجمہ اور ہاشی کے ساتھ میں ہندوستان سے چھپا غرب یہ ان کے شاگرد تھے جب انہوں نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ خاندان پر یہ زک آ رہی ہے یہ تھے حضرت اللہ مولانا زید فاروق ہی بڑے پرانے بزرگ تھے تقریباً سو برس کے قریب انہوں نے عمر پائی انتقال تو ان کا بھی دس بارہ برس پہلے ہوا انہوں نے تقویت الایمان کا رد لکھا اور اس کے مقدمے میں اس, اس بات کا ذکر کیا مولانا مخصوص اللہ صاحب نے دہلی کی جامع مسجد میں اجلاس بلایا شاہ ولی اللہ محدید دہلی کے خاندان کے سارے علماء کو بلائے اور دہلی کے اور ہندوستان کے جہاں تک وہ جا سکتے تھے سب کو دعوت دی اور سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک ڈکلیریشن وہاں سے جاری ہوا اور مولانا مخصوص اللہ صاحب نے کہا شاہ ولی اللہ دیلوی کے خاندان سے اسماعیل دہلی کا عقیدے کے طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل ایک الگ آدمی شاہ عبد العزیز محدودی دہلوی جس وقت اس نے کتاب لکھی کوئی تو ایمان تو وہ نابینا ہو گئے تو کسی نے پڑھ کے سنا کہ آپ کے بھتیجے نے جو کتاب لکھی تو فرمایا اگر میری آنکھیں صحیح ہوتی تو میں اس کا ایسا ہی رد لکھتا جیسے میں نے شیو کا رد لکھا ہندوستان میں سب سے زخیم کتاب جو شیووں کے رد میں وہ شاہ عبد المحدی دلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے جو ہزار صفات کے قریب ہیں اور ان کے تمام طبقات گنوائے اور یہ گنوایا کہ شیوں کا جو بہت زیادہ غالی طبقہ ہے وہ حضرت علی کو خدا مانتا اور وہ فرقہ کراچی میں علامت یہ ہے جب آپ کو سلام کریں گے تو السلام علیکم نہیں کہیں یا علی مدد کہیں گے مولا علی مدد تو سمجھ لو کہ یہ کمبک وہ شیعہ فرقہ ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ تفرقہ شروع ہوا اب ہونے کے بعد میں تیرہ سو ہجری میں مولوی قاسم ناندوتوی صاحب نے دیوبند کا سنگے بنیاد رکھا اور چند اور ان کے علماء تھے جنہوں نے حضور کی شان میں سریہ گستاخی کی لیکن اپنے آپ کو سنی کہلاتے رہے اپنے آپ کو دیوبند اس لیے کہلاتے رہے کہ دیوبند میں وہ مدرسہ تھا اب اپنے آپ کو سنی کہلواتے دیوبندی کہلاتے اب مجھے بتائیے اہل حق کی پہچان کیا ہوتی کیسے ہم ان سے جدا ہوتے کیا کرتے آل حضرت فاضل بریلوی نے ان کے خلاف کتابیں لکھی اور بڑی ایسی کتاب جس کی ایک کتاب کا بھی جواب آج تک صحیح معنی میں نہیں دے سکے علماء دیوبند جب دونوں سنی کہلائیں دونوں حنفی کہلائیں اب ان کو تمیز اور ممس کرنے کے لیے کیا کہا انہوں نے اپنے آپ کو دیوبندی کہا ہم علماء اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں بریلوی کوئی فرقہ یا کوئی طبقہ نہیں ہے اور یہ ہمارے حوالے موجود ہیں پورے کہ بڑے بڑے وہابیوں کے محققین نے یہ کہا یہ سارے فرقے بننے سے پہلے ہندوستان میں جو دین تھا وہی دین تھا وہی مذہب تھا جس کو آج ہم بریلوی کہتے ہیں اب تو تھی کہ اہل حق کون تو ایک نے اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا شروع کیا اور ایک نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کیا اس لیے درو سلام پڑھنے والوں آپ کہیں یا نہ کہیں لوگ آپ کا دروز کہتے ہیں یہ بریلوی ہے سمجھ ہاں آپ کتنا ہی چھپائیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں پہلے درود والے ہو نا فاتحہ کرن نیاز پڑھنے والے لہذا تم بریلوی تو اس نام سے تو اب آپ نے پوری میں نے مختصر ڈیٹیل آپ کو بتا دی کہ یوں لفظ بریلوی مہاراج وجود میں آیا کہ جب دیوبندی بھی سننی حنفی ہیں ہم بھی سننی حنفی ہیں اب ہم دونوں میں کیا فرق ہوا بھائی ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں ورنہ بریلوی کوئی مذہب کا نام کسی طبقے کا کسی فرقے کا نام نہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے